نبی اللہ آلک نور اللہ ایمان مفصل میں یہ بتایا گیا تھا کہ آمنت باللہ بل و ملائی و و تو آمن اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ تفصیل گزر چکی قطبی و رسول ہی کی تفصیل اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر اور رسولوں پر کس طرح ایمان لانا چاہیے اس کی تفصیل گزر چکی و ملائیکہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ملائکا پر ایمان اس کی تفصیل آج بیان کی جا رہی ہے فرشتے آج نوری ہیں ان کا جسم نوری ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے اور کبھی دوسری شکل میں تو یہ اللہ تبارک کا وطالیہ نے ان کو طاقت دی ہے قوت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو جاتے ہیں خود حضرت سعید النا جبری علیہ السلامۃ السلام بارہا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ایک صحابی کی شکل میں آتے ہیں حضرت داحیہ قلوی رضی اللہ تعالیٰ ایسے بھی موقع پیش آئے کہ حضرت جبیر علیہ السلام کسی ایسی انسانی شکل میں ظاہر ہوئے کہ جو وہاں انجانی شخصیت کہلائے اجنبی جس کو کہا جائے کہ ایک موقع پر سعیدنا جبیر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عادر ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آکر اس طرح بیٹھے جس طرح نماز میں, میں بیٹھتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے کیا کیا کیا مس کیا. اتنا قریب آ کر بیٹھ گئے اور پھر کچھ سوالات کیا. ان کے جانے کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جانتے ہو کون تھے اس کیا نہیں فرمائے جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یعنی یہ سوالات کر کے حضور کی زبانی جوابات سن کر گویا کہ صحابہ کرام کو تعلیم دینا مقصود تھا اور ان کا اس انداز بیٹھنا یہ بتانا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں ایسا ادب کرنا چاہیے تو یہ اس طرح کے مواقع بھی پیش آئے تو عجبیل صلات صلات اس طرح انسانی شکل میں آتے رہتے ہیں فرشتوں کے کام فرشتے وہی کرتے جو حکم الہی ہے خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے معصوم فرشتے بھی معصوم ہے ہم بے اکرام بھی گناہ نہیں کر سکتے فرشتے بھی گناہ نہیں کر سکتے انہیں جو حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہیں حکم فرماتا یہ وہی ہی کرتے ہیں اچھا اب ان کے ذمے جو ہے مختلف خدمتیں سپرد ہے مختلف ان کی ذمہ داریاں ہیں بعض کے ذمے حضرت حضرت انبیا کرام کی خدمت میں وحی لانا حضرت جبی علیہ السلام اور ایک اور بھی فرشتے ہیں حضرت مکائل علیہ سلاۃ والسلام کے بارے میں بھی آیا کہ یہ بھی وہی لایا کرتے تھے ابتدان کسی کے متعلق کسی کے ذمے پانی برسانا ہے کسی کے متعلق ہوا چلانا ہے کسی کے متعلق روزی پہنچانا ہے کسی کے ذمے ماں کے پیٹنے بچے کی صورت بنانی ہے کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا ہے کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنی ہے کسی کے متعلق ذاکرین کا مجموعہ تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا ہے اجتماع میں آنے والے کتنے خوش نصیب اسلائی ہیں ویسے ہم بیٹے نا یہ بھی ذکر کا گویا اجتماع ہے اس میں فرشتے آتے ہیں کسی کے متعلق انسان کے نام آئے امان لکھنا ہے کامن کھاتی بھی بہتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا ہے ستر ہزار صبحوں ستر ہزار شام آتے رہتے ہی سلا تو سلام برس کرتے رہتے جس کی ایک بار باری آ جاتی ہے پھر دوبارہ باری نہیں آتی اتنی تعداد صرف سلاۃ و سلام پیش کرنے والوں کی ہے کسی کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کے سلاد و سلام پہنچانا ہے بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا ہے جیسے کہ وہ منکر نکیب سوال کرتے ہیں کسی کے ذمہ روح قبض کرنا ہے ملک الموت حضرت عزیز علیہ السلام بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا ہے کسی کے متعلق سور پھونکنا ہے حضرت اصرافی سلاۃ وسلام اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو وہ ملائکہ انجام دیتے ہیں یہ مختلف ان کی ذمہ داریاں ہیں مختلف کام ان کے سپرد ہیں اور جس کو جو ذمہ داری دی گئی وہ اس کام میں مصروف ہے حضرت اصلاح علیہ السلام کو بارے میں آتا ہے کہ وہ سور پر اپنا منہ رکھے ہوئے کہ کب حکم لائے و کب سور پھونکے قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا یہ ان شاء تفصیل آگے آ رہی ہے دو مرتبہ سور پھونکیں گے حضرت اصلاف علیہ السلطل فرشتوں کی جنس کیا ہے تو فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت یہ اجسام نوری ہیں ان کو قدیم ماننا جیسا کہ فلسفہ کا عقیدہ ہے فلسفیوں کا قدیم مانتے حالانکہ ہم پیچھے پڑھ چکے قدیم کون ہے صرف اور صرف اللہ تبارہ کا بتا تو ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا بعض فلسفیوں کا یہ بھی عقیدہ رہا ہے تو یہ دونوں کی دونوں باتیں کیا ہے کوفر فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ان کی تعداد وہی جانے جس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے چار فرشتے البتہ بہت مشہور ہیں جبریل میکائل اسرافیل اسرائیل علیم السلام وسلم اور یہ چاروں کے چاروں فرشتے سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں اور ان چاروں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ہے علیہ سلّام کا انہیں بھی یہ مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شان دیکھیے ان کا مرتبہ دیکھیے کہ سارے انبیاء کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی اور سب سے زیادہ حاضری ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دی مولانا حسن رضا خان ایک, ایک شعر میں کچھ یوں فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سرکار کی زیارت کے بغیر ان کو بھی چین نہیں آتا تھا یا تو کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے یا پھر بار بار آنے کی طرف اشارہ ہے کی؟ کیونکہ زیادہ انہوں نے حاضری دی سرکار علیہ صلاح و السلام کی بار کا کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی کفر ہے انبیاء گرام کی جس طرح ادنا گستاخی بے ادبی کفر ہے فرشتوں کے ساتھ بھی ادنا گستاخی و بے ادبی کفر ہے اسی زبان میں ایک مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوس جس پر غزب ناک ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مبغوس تو اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے کہ ملک الموت یا اسرائیل آ گیا یہ قریب بکلم کفر ہے اگر اسرائیل نے صلاحت وسلام کی توہین یا بے ادبی کی نیت سے کہا تو کفر اگر موت کو ناپسندیدہ کرتا ہے موت سے مطلب گھبرا رہا ہے ناپسندیدگی کا اظہار موت کی وجہ سے ہے تو پھر کلمہ کفر نہیں ہے فرشتوں کے وجود کا انکار فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں جیسے کہ چکرال بھی کہتے جن کو پرویزی بھی کہا جاتا ہے فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں ان کے وجود کا اصلاً انکار کر دیا یہ فرشتے جو آپ بول رہے نا فرشتے بھائی وہ تو نیکی کی قوت ہوتی ہے بس اور کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح فرشتوں کا انکار کرتے نہیں کیا ہے قفر یا فرشتوں کو نیکی کی قوت کرنا یہ بھی کفر ہے یا اصلا انکار کر دینا کہ فرشتوں کا وجود ہے ہی نہیں معذ اللہ یہ دونوں کی دونوں باتیں کفر ہیں ایسی گرفت نہیں ہے اس پر یہ کہتے ہیں کہ بال لوگ کسی نیک صورت انسان کو یا نیک سیرت انسان کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو فرشتہ ہے اس میں کوئی ایسی گرفت نہیں ہے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا فرشتوں کی ذمہ داریوں سے متعلق کہ کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا اس کی کوئی مثال اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ تصرف کا انداز کیا ہوتا ہے یہ کہنا کیسا کہ اس کے فرشتوں کو ہی پتا نہیں فرشتوں کی بے ادبی کی نیت ہے تو گریفت ہوگی اس کی اور اگر بے ادبی کی نیت نہیں ہے تو یہ جملہ غیر مناسب ہے اچھا یہ جو سوال ہوا ہاروت و ماروت سے متعلق یہ ظاہر کئیوں کے لنوں میں کھلبلی مچا رہا ہوگا کہ حاروت و کا واقعہ کیا ہے فریشتوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ معصوم ہے گناہ ان سے نہیں ہوتا تو حاروت و معروض کا واقعہ کیا ہے حاروت و کا واقعہ بڑا تفصیل ہے اور اس میں مفسرین مفصر... کا زبردست قسم کا اختلاف ہے بڑا زبردست اختلاف رہا ہے مفسرین کا بعض نے تو یہ کہا کہ یہ ہاروت و ماروت فرشتے نہیں تھے کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں بعضوں نے دلائل بھی کی بعضوں نے اسکرت بھی کیا بارہ نے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ واقعی فرشتے ہاروت و ماروت اور اللہ تبارہ کا وطالعہ کی جانب سے یہ آزمائش میں مبتلا ہے ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ اللہ تبارہ کا مطالعہ نے چونکہ ان میں شہوت نہیں رکھی فرشتوں کے اندر شہوت کی قوت نہیں رکھی لیکن ان کی جب آزمائش اللہ کو منظور ہوئی اللہ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو زمین پر ان کو بھیجا شہوت کی قوت ان کے اندر ڈال دی تو یہ فیصلے کرتے تھے کسی دن کوئی عورت اپنا فیصلہ لے کر آئی بہت ہی زیادہ حسین و جمیل عورت تھی تو چونکہ شہوت ان کے اندر ڈال دی گئی تھی تو یہ اس کے حسن پر فریفتہ ہوئے تو اس وجہ سے ان کی گرفت ہوئی اور معاملات آگے تک پڑ گیا بارہ تو خلاصہ یہ نکلا کہ چونکہ اللہ تبارہ و تعالیٰ نے ان میں شہوت نہیں رکھی تھی اس لیے ان سے گنا نہیں ہوتے تھے لیکن جب شیوٹ ڈالے تو ان میں گناہ خطا ان سے ہوئی تو ان کی پھر آزمائش ہوئی آزمائش کی صورت یہ بنی کہ آخرت کا عذاب لو یا دنیا میں عذاب دنیا میں سزا برداشت کرو آخرت کا عذاب تو برداشت ہونے کا ہے ہی نہیں دنیا کی تکالیف ابھی برداشت ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی حد تک مصیبتیں بیماری ہر ایک کو آتی رہتی ہیں تو انہوں نے آخرت کی تکالفے برداشت ہونے والی ہے ہی نہیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا دنیا کی تکالیف کو گوارا کر لیا تو یہ آج بھی آزمائش میں مبتلا ہے جب ان کی آزمائش پوری ہو جائے گی ترکیب ان کی بن جائے گی تو یہ چونکہ اللہ تبارہ کا واتارن میں شہوت ڈالی تھی اس لیے ان سے یہ خطا سازد ہوئی ورنہ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ یہ معصوم ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اس واقعہ اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں اس پر جو اعتراضات اور جوابات ہوتے ہیں بعض گمراہوں کی طرف سے تو تفصیل نئی جلد اول برکو نمبر بارہ میں یہ واقعہ مفتی احمد یار خان نئی نے تفصیل بیان کیا اور بڑے اچھے انداز میں بیان کیا اس کو آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ الحبیب جی دونوں صحیح علیہ السلام بھی صحیح علیہ سلاط و بھی صحیح زیادہ مناسب یہ کہ علیہ سلاد و سلام پڑھا جائے تاکہ درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی ہو علیہ السلام کا مطلب ہے کہ صرف سلام ہم نے بھیجا اور علیہ سلاد و کا مطلب یہ ہوگا کہ درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی بھیجا علی الحبیب مک السلام کی ذمہ داری کا تذکرہ نہیں ہے رسک پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہ دیگر معاملہ ان کے سپرد ہیں بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا جن کا بیان یہ جنات کیا ہے جنات جن یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں ان کے شریروں کو کیا کہتے ہیں شیطان یہ سب انسان کی طرح دی عقل عقل والے ہوتے ہیں ارواہ و اجسام والے رو بھی ہوتی ہے جسم ان میں طوالد و تناسل اولاد اور ان کے نسل بڑھنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے جس طرح انسانوں کے پیدائش ہوتی رہتے ہیں جنوں کی بھی پیدائش ہوتی رہتی ہے یہ کھاتے پیتے بھی ہیں مرتے بھی جیتے بھی ہیں سب ہوتا ہے ان کے ساتھ ان میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں مگر ان کے کفار انسان کی بہ نسبت بہت زیادہ ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان میں کے مسلمان جو جنات مسلمان ہیں وہ نیک بھی ہیں فاسق بھی ہیں سنی بھی ہیں ان میں بد مذہب بھی ہیں اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے ظاہر ہے انسانوں میں جو فاسق ہوتے ہیں اس کی نسبت جنات میں فساق کی تعداد زیادہ ہے ان کے وجود کا انکار کرنا کہ جنات کا معذ اللہ وجود ہی نہیں ہے جیسے کہ یہ چکڑالوی کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ بدی کی قوت یہ جو بدی ہے نا برائی برائی یہ برائی ہے نا اس کو کہتے ہیں جن یا شیطان تو یہ دونوں کی دونوں باتیں کیا ہے کہ اس سے جنات کے وجود کا انکار ہو رہا ہے اور جنات کا وجود ثابت ہے قرآن کی پوری ایک سورت الجن کے نام سے کئی جنات رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ایمان بھی لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار اور غوث رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بھی جنات حاضر ہوئے پاک تو جنو انس کے غوث اور امام نصفی رحمت اللہ تعالی اس شان کے اور اس پائے کے بزرگ گزرے ایسے زبردست کامل گزرے کہ حضرت نے ان کو فرمایا کہ مفتی یعنی انسان تو ان سے اپنے مسائل پوچھتے جنات بھی آ کر ان سے مسائل پوچھتے تھے مفتی حضرت نے ان کو قرار دیا ایسے لوگ بھی گزرے ہیں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے رہتے جنات کئی ایک واقعات ایسے ہوئے بھی آپ اسلامی بھائی نے جناتے آ کر کوئی کافر جنتا اس نے مطلب کسی پر چڑھائی امیر سنت کی امیر رسلت کے بارگاہ میں لے لگے اور اس کو مطلب ترقی بنایا امیر رسلت نے اس پر کرم فرمایا اس اسلامی بھائی پر جس پر جن میں آیا تھا اور ایسا کرم فرمایا کہ وہ کافر جنتا واپس پلتا تو مسلمان ہو گیا تھا ایسے کئی ایک واقعات یہاں پر بھی ہوئے وہ ارتقا والا واقعہ شاید سب کو معلوم ہوگا کوئی مسجد میں واقع ہو گیا تھا میرے سنے سے ٹیلی فون کے ذریعے ترکیب بن رہی تھی اس طرح کے واقعات اس وزیر کامل سے بھی ظاہر ہوئے ہیں بارہ تو جنات کے وجود کا انکار کرنا یا ان کو بدی کی قوت کا نام دینا یہ کفر ہے سلو الحبی الحبیب میٹھے اس لائن میں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں نا جنوں سے متعلق تو وہ امیر سنت کا ایک رسالا ہے جنات کی حکایا اس میں جنوں کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں جنوں کے مختلف واقعات بیان کیے ہیں حاضرات کا سلسلہ یہ سارا کا سارا جنوں کا کارنامہ ہوتا ہے سب کا سب اول تاخیر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے یہ ہنستے ہیں کہ کے لگاتے ہیں ان کو لطف آتا ہے کرتے ہیں سارے کے سارے کارنامے یہ لوگ تو اس طرح کے اور بھی دیگر معاملات ذکر کیے ہیں تو اس کو ہر اسلحمت ضرور پڑھ لے جنات میں صلاحیت ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ لے جائیں وہ صلاحیت ہے ان میں تو کہاں کے کہاں لے کے اڑ جاتے ہیں تو وسے پاک کا واقعہ نہیں ہے وہ ایک جن جو تھا ایک لڑکی کو اڑا کر لے گیا تھا پاک نے پھر حکم فرمایا تھا تو وہ جن جو تھا وہ جلال سے ہی مر گیا تھا کیا کہہ رہے جنات میں اگر عبادت کرتے نہیں کرتے کرتے ہیں انتقاب بھی کرتے ہیں عبادت ہی بھی کرتے ہیں ممکن ہے کہ یہاں بھی کوئی جن موجود ہو کسی انسانی شکل میں ہو سکتا ہے یہ کس شریعت کے مکلف ہوتے ہیں کس شریحات جی کس کی شریعت کی اب پا... تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا جنات اگر اس پر عمل کریں گے تو ان کے لیے صورتیں بنیں گی ورنہ تو یہ تو جاننے میں جلیں گے اگر سرکار کی شریعت سے انکار کر دیا تو اب جس زمانے میں جو نبی تھے ان کی شریعت پر عمل کرتے رہے لیکن چونکہ اب تو ساری شریعتیں منسوخ گزشتہ اب تو اسی شریعت پر عمل کرنا پڑو گا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةَ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو دینِ اسلام کے علا کوئی اور دین ڈھونڈے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا آخرت میں ایسا شخص سری خسارے میں مسلمان جنات کے ساتھ آخرت میں جو معاملہ ہوگا اس میں علماء کا زبردست اختلاف ہے بہرحال جنات کے لیے جنت تو نہیں ہے لیکن یہ کہ جو جنات مسلمان ہوں گے نا وہ جہنم میں بھی نہیں جائیں گے اور جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں جلیں گے بیٹے بیٹے سے لائیں بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور سارے